سورت انفطاب انفتار بھی تقویر مضمون کیا سابق احوال قیامت زد منکرین انجام فریقین نفی شباب کہری عز الما الفرت احوال قیامت جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے جھڑ جائیں گے جانتے ہو جی وہ گر پڑیں گے وید بہار فجرات اور جب سب دریا بہ پڑیں گے یہ دریا شور نہیں سمجھدار یہ بھی دوسرے میٹھے پانی والے دریا سب بہہ کے مل جائیں گے آپس میں کیا مل جائیں گے ان کی بھی دو رخ بنے گی بڑھا جائے گا اور جب سب دریا بہ پڑیں گے بہدال قبور بوسرات یہ توہا ایک دو تین یہ نفقہ اولا کے بعد تو گے بہدال قبور و بوسرات کے چلی لکھو یہ نفقہ سانیہ کے بعد اور جب قبریں اکھیڑی جائیں گی مردے باہر نکلیں گے زندہ ہو کے عالمت نفس ہوں یہ جواب شرط ہے سب کا جان لے گا نفس ان امال کو آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا نیت یا بد یا یوہل انسان زجر اے انسان اور نہ شاکر انسان اس چین نے دکھ میں ڈالا تجھ کو ساتھ رب تیرے کے جو کہ کریم ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے رب کل کریم. یہ کیا ہے جی پروردگار کے اوصاف ہیں رب نمبر ایک کریم نمبر دو اللہ جی خالق کا جس نے پیدا کیا تجھ کو سمجھے جی تین پس کا پھر تیرے آزاد کیا درست رکھے کتنے نمبر آ گیا جی چار یہ سب اوصاف خدا بندی یا افعال خدا سمجھے جی لے. اچھا جی فعاد کا پھر تیرے اخلات کے اندر اعتدال پیدا کیا یہ میں سمجھاتا ہوں سوا کا تیرے آزاد کو گیا دی درست فاد لگا کیا مانا تیرے مزاج و اخلات میں اعتدال پیدا کیا بھائی ہماری قلطیں ہیں چار میری طرف دیکھو سفرہ، سودا خون اور بلغم یہ چاروں خلتیں ہمارے اندر ہیں اس وقت ہر ایک یہ اگر اعتدال کے اندر ہوں تو آدمی کا ہوتا ہے اندر اعتدال میں نہ ہو تو اندر نہیں ہوتا ایسے میں اب بلغم کی خلت کے اضافہ ہو جائے تو ناک سے زکام ہوگا یہ کون سی خلت بڑھ گئی بلغم کی سپراہ کی منہ پیلا ہو گیا پیشاب زرد ہو گیا کون سی کھیلتی بڑھ گئی ایسے سودا وغیرہ سارا پوچھا جی کہ تیرے مزاج میں اعتدال پیدا کیا پھر فی آئی صورت نمبر چھ آدال کا نمبر پانچ فی صورت نمبر چھ پھر جس صورت کے اندر چاہا تیری ترکیب دے دی اللہ بلب قبض بون ہرگز نہیں ایسے نہ شاکری نہ کرنی چاہیے تھی زج رہے بلکہ جٹھلاتے ہو تم ساتھ جزاک کیا مطلب جزا سا وائی کم اور بے شک تمہارے اوپر البتہ نگاہ مقرر ہے وہ کون ہے دے فرشتے ہیں آگے کاتبین اوصاف ہیں ان کے حافظین کے کے اوساف ہیں نمبر ایک لکھنے والے نمبر دو یا نمبر تین جانتے جو کرتے ہو تو ان ابرارا انجام ابرار بے شک نیک لوگ نیمتوں میں ہوں گے انل پجار انجام پجار بے شک بدکار جہنم میں ہوں گے داخل ہوں گے جگہ کے اور نہ ہوں گے وہ اس سے غیر ہمیشہ رہیں گے جی ہمیشہ جہنم میں سمجھے جی؟ وما ما یوم الدین تحویل قیامت کس چیز نے جتلایا تو اس کو کیا ہے دن قیامت کا پھر کس چیز نے جتلایا تو اس کو کیا ہے دن وہی جزا کا جس سے نہ مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس سے کسی چیز کا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 www